سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حجامہ لگوانا حضرت انس رضی اللہ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ سے حجامہ لگانے کی اجرت کے بارے میں پوچھا گیا کہ جائز ہے یا نہیں تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ لگوایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طیبہ نے حجامہ لگایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دو سا اناج اجرت میں دیا اور آپ نے ان کے آقاؤں سے سفارش کی تو انہوں نے ان سے وصول کی جانے والی لگان میں کمی کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین علاج جو تم کرتے ہو وہ حجامہ ہے